الحمد لله الله الحمد لله اللهم على حبيبه الذي له الصلاه والسلام ماجلوا وعلى اله وصحبه لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فإن العزة لله جميعا آمنت بالله صدق الله مودان العظيم وصدق رسوله الله اللهم صل على وجود يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صداد والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جنگلی پنڈ ضلع ننکا میرے مخلص دینی بھائی محمد ہاشم صاحب کی پرزور محنت اور اونا دے معاون دوست احباب دے معاونت نتیجہ اج الشان جلسہ اس دے تمام شرکان و السلام علیکم و رحمت اللہ دو سنتوش دوستو اس روحانی جلسے دے اندر ناچیز دا موضوع پاکستان دے اندر اللہ تعالی دی عزت دا حال اللہ! اللہ! اللہ! چیقا بند کر دنیا پوری دلہ تعالی عزت کا جو حال ہے وہ مخفی نہیں لیکن ان آشرت کل اقربین دے اشارے ل پاکستان دردر اللہ تعالی دی عزت دا حال ناچیز دا موضوع ہے اس دی ضرورت تے بہت قدیمی سی لیکن توفیق اور پوری سمجھ ہوں نسی کوئی گرامی مسلمان دا اس بات اختلاف ممکن نہیں کہ سب تو ول عزت قدر اور ہر شاندار اصلی ذاتی حقدار اللہ ہے وہ ہر عزت ہر شان اور قدر اپنی وہی کسے تو منگی نہیں کسی تو لئی نہیں बारा باقی کسے کول بھی عزت ہے تو اس عزت دے مالک تو لئی ہوئی عزت قدر کا اصل مالک ہے او جنا کسی اتا کرتا ہے اس دی عزت اور قدر اناس ہو جنا انہیں دینی ابنی اسے جڑا من، اس کے اندر مننے گا وہ ایمان تو فارغ ہو جائے گا شرک ہو جائے گا عزت دا حقیقی مالک حقیقی وارث ہر قدر اور شاندار ذاتی حقدار صرف اللہ اے میں موضوع زندگی دے اندر پہلی مرتبہ لا رہا ہوں. آہ! ہر کسے دی عزت او دے, او اس دے حکم اور اذن دی وجہ تعلق قائم کرتا ہے ایک عزت کا دا حقدار بنتا سب تو پھر توجنا گل سب تو مقدم سب تو اول ذاتی طور پہ ہر عزت ہر قدر ہر شان کا دا حقدار اللہ ہے پھر او جدو کسی نو د اپنی اطاعت اپنی محبت دیکھ کے جن زیادہ ہوں دیئے اس کی تاج اس دی محبت اتنا زیادہ اللہ تعالی پھر اگے عزت دن اللہ تعالی کا حکم اللہ تعالیٰ دی محبت ایس نال پھر مخلوق کے چھے عزت منتقل ہون دی عزت اصل دی منتقل بھی کے میں ہون دیئے جو میں شیشے بچ سورت آجان دیئے جنا کوئی اللہ نال جڑد جن اللہ نال تعلق رکھد اللہ پاک نال محبت اور اطاط ہے اُنہ ایک پروردگار اس دی عزت زیادہ ہے اور پھر وہ او زیادہ حقدار عزت کا ہے۔ تو ہون کیوں کہ ساری مخلوق چوں۔ سب تو زیادہ اللہ تبارک و تعالی دی محبت اور تات فرما برداری کرنے والے امبیا ہوں نے تو اللہ تو بعد عزت سب تو زیادہ مخلوق دی مخلوق دے بچوں وہ دی پھر ملائکہ دی دی ایسے طرح ہے کہ نہیں مخلوق دے اندر عزت خالق تو آ مخلوق دی اپنی عزت کوئی نہیں نہ نبیا کی اپنی نہ رسولوں کی اپنی ہے نہ دی اپنی کسے دی بھی عزت اپنی نہیں عزت اللہ دی مالک ہے پھر جن کوئی وہ محبت اور فرما برداری کرتا ہے اہم کوئی عزت پاؤں اور عزت کا وہ حقدار بنتا ہے اگر کسی لگتا اگر کسے کسی کوئی شخص کترا جن بھی عزت تتا تتا سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ سونے کوئی بندہ اگر کسی نبی ولی فرشتے اللہ تبارک و تعالی آتا بغیر ایک قطرہ بھی عزت سمجھ مشرق کسی نو عزت دا حقدار نہیں سمجھنا چاہیے سوائے اللہ کی آتاد یہ ہے پھر سمجھ لو عزت دا اصلی حقیقی ذاتی حقدار کون ہے اللہ پھر او جنو دیندہ ہے او جنو دیندہ ہے پھر او کس نال دیندہ ہے اپنی محبت اور اپنی فرما برداری نال جنہ کوئی کاردہ ہے او نہ اکودت تو عزت حاصل کاردہ ہے نبیان دے لار دی فرما برداری اور محبت اللہ دی کوئی نہیں رکھتا جنہ اللہ تعالیٰ دے فرما بردار انبیاء ہوندے نے اور جنہ اللہ تعالیٰ نہ محبت رکھا نہ لے انبیاء ہوندے نے انہا کوئی بھی نہیں ہوتا ایسے واسطے پھر دوسرے نمبر تے عزت او نہ دی باندی ہوئی دوسرے نمبر دا مطلب یہ درجے پھر علیہ السلام نال محبت اللہ دی اللہ دی فرما برداری اس جنہ کوئی مناسبت پیدا ہے دوسری مخلوق پھر وہ نبیا تو بعد عزت کا قدر کا درجہ وہ پا جت کے پھر وہ او محبت اور فرما برداری دی وجہ نبیا دی پھر نبیا دی فرما برداری اور محبت اللہ اللہ پاک دی محبت اور فرما برداری نبیا دے واسطے دے دن نبیا دی مناسبت آلی رل دی مل دی رلتی دے نبیا دن کوئی پیدا کرتا ہے مخلوق کی چون پھر او دی عزت تیسرا نمبر عزت دا انہوں کا اور سارے نبیا اللہ نال سب تو محبت تے سب تو زیادہ فرما برداری سب تو زیادہ محبت سب تو زیادہ اللہ دی فرما برداری کرنے والے حبیب خدا نے تو عزت دا دوسرا مرتبہ رسول خدا پھر حضور دی امت سب تو زیادہ <Con baskets most stroke> حضور دی امت سب تو زیادہ <Pan faint absurd> اللہ دی فرما برداری <S Uno> <S phones complaint cool> اللہ دی محبت سدھی کے اکبر چیادہ پھر انہوں دی عزت رسول دی امت انہوں دی عزت پاک نبی دی امت سب تو زیادہ ہے اس کے اکبر میں محبت اللہ پاک دی پاکستان دے اندر عزت دا حال دسنا دے وہی ہے یہ ہن زمرن صدیق کے اکبر دی گل آن لگی میں وہ کر دوایت دو صحیح حدیثہ جس وقت توجہ ایک فرمان رسوے خدا ایک فرمان شیرے خدا د اور دوویں صحیح نہیں سبحان اللہ۔ توجہ کسی جاہل لونڈے دی گل نہیں ایک فرمان رسول خدا دا ہے ایک فرمان شیر خدا دا او دیوی ہے او دی بھی سند صحیح ہے او دی بھی سند صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ جنگِ آآ احد دے اندر آآ س... آآ وال سر دے جنہ ہن اے میں سمجھو ای کتابوں کے حوالے نے جنگے عہد دے اندر جس وقت صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی دے پتر عبد ال رضی اللہ تعالی نو بادی ہو گئے انہوں نے پکاریا للکار ابا آ جا مقابلے بزرگی بزرگی شریف تلوار پھڑی تو میدان چ نکل آئے آپ نے سل سلام جس ویخیا نہ ہزور نے فرمایا ابو بکر آ جاؤ تو ابو بکر پیچھے آ جا توجہ ذرا حضور نے فرمایا ابو بکر پچھے آ جا اللہ ابو بکر سانو تیری جان دی لوڑے. شالی مشکل پشا بھی اوتے نے عمر بھی اوتے نے بڑے بڑے صابہ اوتے نے نو حضور نے نہیں فرمایا تیری جان دی لوڑ ہے جی کوئی جا رہا جا رہا ہے جی میں واری آ رہی ہے آ رہی ہے جب سدیق حضور نے پیشہ بلا لیا پر مائبو تیری جان دی سانو نف سکا تیری جان دی سانو ہے پیشہ آ جا کیا مطلب محمد کریم نے صاف دسیا شہید ہو جان خیرے ت جے اس دنیا تو محمد نو بھی لوڑے تے اسلام بھی تیری لوڑے محمد دی امت نو بھی تری اللہ کیا عجیب باتی مان میں پڑھ کے نہ نہل کن چہرے دے سرور ہیں اور سنگی بیٹھے سن میں درسو یار دیکھو درس. حضرت عمر اوتے نے حضرت عثمان اوتے نے حضرت علی اوے نے باقی صحابہ اوتے نے جی جی جانے لڑنے کسی نے ڈکتے نہیں ہزور آپ فرما نے صدیق نو تو نہیں جانا تیرے رہنا ہائے ہائے ہائے کیوں فرمایا متیاب سیکری سان اسلام نو لوڑے امت نوڑ یہ حضور دا فرمان شیر خدا دا سنو قربان جاوا جی توجہ ذرا جی سونے نبی دنیا تو تشریف لے گئے عرب دے دتو کوئی زکات دین تو بھل کے رو گئے دین تو کچھ ہٹ گئے حضرت سال صحابہ کے فرمایا تیاری کرو جنگ لڑنے یہ توجہ یہاں جنگ لڑنے حضرت سدھی اکبر رضی اللہ تالا نو گھوڑے سوار ہو گئے سوار ہو کے جان لگے نہیں شالی مشکل کشا نے گھوڑے دی لگام پھڑ لئی اور عرض کردے نے ابو بکر میں اج اوہی گل تواڈے نال کراں گا جڑی مدینے دے تاجدار نے اوہدے وچ کیتی سی اگر اے دی وی سند صحیح نہ ہوے میں زبان وڈا دیساں حضرت شیرے خدا نے کی تھی ابو بگل اج میں گل کران گا کر سونے نبی نے سی ابو بگل پیشہ ہو جاؤ دوسرا نہ جایا جی ساڈیا جانا حاضر نہیں اگر کسے کچھ ہو گیا تھی دت کچھ ہو گیا کیا مت تک اسلام دا نظام قائم نہیں ہو سکے گا صدیق صدیق یمت یمت تو تو اپنے واسطے نہیں جیونے تو محمد دے دین واسطے جیونے محمد دی امت واسطے جیونا تیری لوڑ تیری لوڑ تینو نہیں تیری لوڑ تینو نہیں تیری لوڑ اسلام نو ہے تیر محمد کریم دی اس امت نو ہے اللہ اللہ کر کے سجنا کتاب ربی بی دی یارفوں بھی حضرت سردی اکبر نہ خولی سلام اللہ جا رہا ہے وجو کتنے آل کمینے لوگ نے جڑے شاہ شاہ علید پاک رسول انی قدر عزت دنوں خود شیرے خدا این عزت دیں کہ میاں ٹھیک ہے اسی بھی آئے ہاں پر اسلام اگر ہے تو ابو بکرال ہے ہر کوئی میدان چ قربان ہو جاوے کوئی حرج نہیں پر صدیق دا وجود ضروری پتہ لگا امت رسول عزت اور قدر سب تو زیادہ صدیق اکبر دی دی نظر صحابہ دی نظر اصلی عزت لیے بولو او جا تعلق پیدا کر دے پھر سب تو تعلق وا پاک محمد کریم پھر سجنا نبیاں سب تو نبیا تو شریف روحانی پیدا کرے او پھر حضرت صدیق اکبر پھر انہوں اسی طرح درجہ بہ درجہ اللہ باغ بہ شریق میں اپنے با قرآن دس بیان ن فرمایا فرمایا پر فرماتا ساریا عزت دا مالک جمیر ساری عزت مالک اللہ ہے بولتے نہیں یاد رکھنا جدو اللہ کا فکر ہوے اللہ بھی تو کا فکر ہوے اللہ دل مومن کا کھلتا ہے سوڑا دل مشرق اللہ قربان جاواجو اس مقام کے اللہ نے دسیا ساری عزت دا مالک اللہ ہے جی گل میں بہت گلانے اگے اللہ, اللہ واسطے اللہ واسطے رسول منی نا اور ایمان والیاں واسطے والا کنل منافطین لایا لم لیکن منافق لوگ اس راج ن نہیں جانتے اللہ دی دے رسول دی دے ایمان دی ایمان لیکن منافق نہیں جانتے کیڑی شہ منافق نہیں جانتے توجہ کیڑی شہ منافق نہیں جانتے وہ اللہ کے رسول تو ایمان والوں تو سوا عزت باہر سمجھتے ہیں عزت باہر سمجھ دے نے وہ منافق نے کیوں منافق نے اے در ویس عزت باہر نہیں ہو سکتی جدو ساری عزت دا مالک اللہ ہے اور جدو بھی لبنی وہ دربار تو ہی لبنی مالک میں بوہے کو شا ل اللہ فرما عزت دا, دا مالک اللہ اے کافر ہوں اللہ فر عزت نہیں لے سکتے کیوں نہیں لے سکتے عزت دا مالک اللہ ہے اللہ سونے تو عزت اللہ سونے تو عزت لبھی ہے محبت محبت فرما برداری کا کافر منکر نے کافر دشمن نے دشمن کی لبے گی اللہ فرمانا ہے اللہ تو اللہ تو بعد والے, والے رسول ہی وہ دے دے کیونکہ فرما پرداری سب تو اگے وے ول مومنی وال مطلب ہے ایک اللہ دی بار گائے عزت دی جاوے گی بول دے او او ایسے واسطے اللہ اکبر دنیا میں مجھ جنبیاں میں زور لایا ولیاں میں زور لایا کتے اور راضی ہو جائے کتے اور راضی ہو جائے وہ فرما برداری دے اندر انہا انتہا کی تھی ہر کسے نے آپ کو اپنی بسات اور آپ کو اپنی استطاعت اور طاقت دے مطابق کو ہر کسے نے نبیاں وچوں ولیاں وچوں ہر کسے نے زور لایا وہ فرما برداری دار پھر پروردگار نے جنہ ایک انو ویخدہ سی کہ اے میرا فرما بردار تے میرا محب اون کو ذات عزت دین دی رہی ہے آجڑے ون ہے ون صحاب صدیق دا رتبہ وہ ہوئی وجہ ہے جڑا ویخنا ولیاں چو غوث پاک دا رتبہ وہ یہ وجہ ہے اسی طرح کتے بابا فرید پیا وسدئی کتے مہر علی پیا وسدئی کتے سلطان باہو پیا وسدئی اوے سجنا اے جو جو جتھے جتھے قدرہ اساں ویکھ جاے پیا نا اے کس چیز او جنہ جنہ کسے نو توفیق طاقت ملی اے اوناں عزت حاصل کیتی معلوم ہویا عزت قدر اصل اللہ دی اے لبدی تے دین دے دربار تو لب دے اور سمجھ آئی کوئی نہ اللہ اکبر یہ مان ہے جڑا سڈے تاجدار گولڑا نے فرمایا اس صورت نو میں جانا تھا سچیا کھاتے رب تی شان سچیا کھاتے رب دی شان جس شان تھی شان سب پڑیا بولو بولو ربان تھا آوں فرمایا میرے علی نے سچ تھا رب کی شان آتا ہے ادھر اگر شیشے جڑی تصویر دستی ہے شیشے جڑی تصویر دس ہے اگر وہ حسن بیان کرے گا کمال <سؤال> بیان کریں گا وہ شان بیان کریں گا یہ آتے بھی چلا میں جی تصویر ہاں اصل اللہ جو ہے, جو ہے ہے جو بولو تو صحیح اللہ تو اللہ خور بولو بولو حسن حسن حسن حسن حسن اللہ در وے گا سجڑوں قربان جاو تصویر دا کوئی حسن کوئی خوبی اپنی نہیں کسے دی ظاہر ہوئی کھڑیے اسی طرح اگر نبییاں تو پوچھ ابلیاں تو پوچھے, پوچھے فرشتیاں تو پوچھ سارے ایک کو آواز آخن گے ج نہیں جو بھی کمال پیچھے ربے گل جلال لے کسی بھی یہ نہیں آخنا سارے اندر کوئی خوبی ہے بولتے ہو ادھر ویخو ہوں وہ جیڑی غیب ذات ہے نا نال جنا کوئی تلک جوڑا جہان حاضر موجود جو دس حاضر سے موجود جہان جو دس دا بہت ہی سمجھو جا بہت ہی نسبت جوڑد فسد تلک جوڑا ایک اللہ کی قدر عزت تو ہے یہ دور ہوتا جنا کوئی غائب کی ذات جڑت بہت ہی جنہ اس دنیا کے جہان چستا ہے انی عزت مکاؤ گٹتی مکتی جاتی آخر سب تو زیادہ دنیا کے جہان کا فستا ہے کا پھر اللہ فرما میری ساری مخلوق تو بد تر دلیل کیوں وہ میری مخلوق گلیا خالق تو خالق تو کر... جی غیب دی ذات اللہ عزت دا مالک ہی عزت دریقہ رکھا کی بولو عزت دن کا طریقہ عزت دین کوئی تعلق ہو کے نہیں حاصل کر سکتا جسم نال اللہ کا جسم ہے ہی نہیں اللہ دا جسم ہی نہیں جسم والا قرب بھی نہیں کوئی بندہ آ کے میں آسمان اڈ دے نیڑے ہو جا کھا وہ اگر تلک جوڑنا صرف ایک رسی انہیں بنائی ہے جنہوں اللہ دا دین آخ دیا ہے جنو فرمان نے وہ تس سمو بے حب ل اللہ, اللہ دی رسی رو پڑ لو اللہ دی رسی روپ لو معلوم اللہ نال تعلق مالو دین ہی دا کورب حاصل کرتا جائے گی بارگاہ حاصل کرتا جاوے گا جنہ کوئی دنیا میں فستا جاوے گا ان رب, رب, رب, رب تو دور ہو کے دلیل ہوں جاوے گا دلیل ہوں جاوے گا مہا جی بےتا بے قدرہ بنتا جاوے گا درخ قربان جاوا ان سب تو زیادہ مخلوق نبیا دی عزت کیوں بنی نبی دنیا تو سب تو زیادہ کٹے نے اللہ جڑے ہوندے نے اللہ دے دین دے فرما بردار نے سب تو تو مخلوق کیوں دنیا چستے نہیں اللہ تو غافل اللہ دے منکر اللہ دے دشمن بن نے جتوں عزت لینی سی وہ منکر بن او کتوں تو زریل ہو جاتے ہیں تو زلیل ہو نے ہیں اللہ نبی اللہ, اللہ رشتہ ایسا جو, جو رشتہ تو بھی آلہ ہو جیقت نڈا کلندر اقبال بیان فرمان ہے <تصفح> بولو تو صحیح سبحان سر کلندر اقبال ہے یہ کافری تو نہیں کافری سے کم بھی نہیں یہ کافری تو نہیں کافری سے کم بھی نہیں یہ کافری تو نہیں کافری سے کم بھی نہیں مرد حق ہو کہ مرد حق ہو گرفتارے ہاتھ رو موجود اللہ ہو اللہ ہو اللہ اقبال کی گل سنا دینا او سجنا اگر کوئی کسی فوٹو گھر دے اندر رکھی ہے اگر وہ فلانا میرے گھر جی وہ چمل کوئی نہیں چبلا فوٹو رکھنا ہو رے وہ آنا ہو رے سکول واللر دی فوٹو ہے ساڈے کول خود ہے یہ کافری تو نہیں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 فرما دینے جے کافری ناک ہو انہوں کافر کفر ناک ہو دے کفر دو گھٹوی نہیں کی اقبالا فرمایا ہووے مومن ہووے اللہ دا بندہ دنیا جہاں نوچ گرفتار ہو جاوے جے کافر نہیں دے پھر کافر دو گھٹوی نہیں معلوم ہویا جڑا مارد مومن ہونے ہے ہو وہ اللہ دا گرفتار ہو سکتے ہیں وہ دنیا دا گرفتار نہیں ہو سکتے اللہ دوسرے مقام د اقبال فرماؤں سناو دوسرے مقام سے ساڈا کلندر اقبال فرما سنم قدا ہے جہاں اللہ اللہ سنم قدا اللہ ہے یہ دور اپنے پراہیم کی تلاش میں ہے دور اپنے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم کدا ہے جہاں سنم کدا ہے جہاں سنم کدا ہے جہاں, جہاں لائی اللہ اللہ, اللہ سر کلندر فرما جہان بھی جہان سینسی جدید ماڈرن آخر فرما جہان حدر اپنے ابراہیم کی تلاش یہ کو لب میں میں پت کان کوئی ابراہیم چاہیے جڑا کہاڑا چک کے میرے سارے پت بنتے کوئی نو گی پوجتا کوئی بڈی نوجتا کوئی کوٹھی پوجتا کوئی دنیا پوجتا کوئی ڈالر پوجتا کو کسی شہر پوجتا کو کسے شہر پوجتا ہے اقبال فرما ہے اے جہان پوت خانہ بنیا کھڑا ہے اے جہان آخر ہے کوئی ابراہیم <سلام> جیت خانے کے چوک کے سارے بت بن دیتے سن ہے کوئی جا مسلمانوں دے دلوں وچوں یہ سارا چیزاں دی قدر عزت ختم کر دے وے اللہ دے دین دی عزت پیدا کر دے وے جدو اللہ جا جا جا پھر, پھر قدی کافر کا غلام یہ نہیں بن سکتا کدی کافران کے چھتر نہیں کھا سکتا کیونکہ جلدا اللہ کی نگاہ عزت والا بن جانے اللہ سارے جہان دے اتنے وہ غالب کر سکنا اللہ ہوجہ ہے پھر سن لو یہ دور یہ دور اپنے براہیم کی تلا سکلان بنتے ہر پاس بہت اے جہان ہے کوئی ابراہیم بھی کی کیےد کھولی یہ دور اپنے براہیم مکی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہ کی سنم بت نو نے سنم قدا بت خانے نو نے سنم قدا ہے جہاں لا آتا کلمہ کو ابراہیم آگ پڑے جارے بت ڈا سب تو واسط کا بت جا دنیا نو پاگل کی ہر کے کے سجدے سٹی کھڑے اقبال فرما ہے کوئی لاہ پڑا نالا فیر چسے بولو تو سی اگر وہ لا لا کسی سیکھنا میرا موضوع تاخوت والا جڑا موضوع میں لایا سی سن خیر ہوں میں کرنا چاہتا اصل عزت کے دی ہوئے بولو حقیقی عزت دا وائرس کون ہے بولو سارا عزتوں دا مالک کون حقدار کون ہے جو بھی عزت کی ہے کسی وجہ ٹھیک ہے لیکن افسوس میں جناب کے سامنے بیان کرنا تیرے پاکستان رب کی کمیت وہ اگ حق اللہ ہک الا لینا توجہ سونے توجہ در حیدر میں دسنا کی چاہنا پاکستان اللہ دی عزت دا کی حال ہے جی دی اصلی عزت ہے جی ہر عزت دا مالک دے شرد! دے شرد! دے شرد! پاکستان دی عزت دا حال کی ہے پاکستان دے متعلق آخری دے نے لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا ج جی مطلب لا میں اس پاکستان اندار ہے. اللہ کی عزت کا تھوڑا جا ہے جناب نو نمونا وکھا چاہنا بھی اس اللہ کی عزت کی خدا توجہ ہے غور نال میری گل سننا ماتھے نقرنا ٹول شولو مقرر نہیں سمجھو سب تو ادھر ویکھو سب تو پہلا میں پاکستان دے قانون اللہ دی عزت دسنا نہیں کیونکہ ظاہر بات ہے پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ تو پاکستان کے قانون میں اللہ کی عزت کتنا ہے وہ تو بتانا ضروری ہے سنو تھوڑے پاکستان کے قانون اللہ پاک جنیاں بھی کوئی گندیاں گالا کڈے کوئی قانون ہی نہیں جنیا گندیا گالاں رب نوکے سزا ہی نہیں. نبی پاک آستے قانون بنیا او پہ اج تک نہ عمل نہمل ہوا نہ ہو سکتا ہے مسلوئی لوگوں دین دن جو بنیا میں وہی گل پہ کرنا وہ ہے دو سو پچانوے سی سزا ہے موت گستاخ رسول دی سزا سزائے موت یہ دو سو پچانوے سی جرنل زیاد اورج بنایا گیا جرنل زیاد اورج بنایا گیا گستاخ رسول دی سزا پھانسی کس, کس دورج بنایا گیا انیس سو چھیاسی بولو کہڑا سی بولو بولو 1986 اچ قانون پاس بنیا قانون پاس ہویا آپ. قانون بنیا میں ایک ایک لفظ اوپر بھی گھنٹا گھنٹا لا سکتا نہ مگر لاونا نہیں چاہدا مختصر بس تھوڑی گل کر کے اجازت چاہنا توجہ ذرا پھر سمجھو 1986 اچ قانون بنیا تے حضور دی گستاخ دی سزا کیے ہے سزا موت پھر نال ہی نال ہی او سال بار ملکوں ٹیم آئی انٹرنیشنل ریلیجنس فریڈم انہوں نے آ کر پہلے دن سے پابندی عائد کر دی کہ کسی گستاخ رسول کو اس میں سزا نہیں ہونی چاہیے اور پھر اب ان کا مطالبہ ہے کہ اس کو باعزت بری کر کے باہر بھیجنا چاہیے مطالبہ ویسے شروع دن میں سی تو وہ ہو ہی رہا ہے ہر گستاخ رسول کو باعزت بری کر کے باہر بھیجنا چاہیے باہر صورت کیا ہوتا, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن قانون کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کے سزا کیا ہے سزا کیا ہے سزا موت توجہ اور اسلام توجہ ہے کوئی نہ <سلام> <سلام> اللہ اکبر اللہ دفاع دو سو پچانوے بی دو سو پچانوے اے اے ہے کسی فرقے دہب ن تکلیف پہنچانا مذہب انہوں نے مذہب کی بے کسی بھی فرقے بہو ہندو سکھا دسلمان کا بھابیا کا ہے شام ہندو کوئی بھی فرق ہے اس مذہب کے عقائد کی توہین کی بےزتی کی توجہ داریا مذہب ساریا مذہب ساریا مذہب کافراندھ کسی مذہب کی توہین کی بیزتی کیتی بےتی اے لگتی ہے دی سزا دس سال ہے اگر قرآن کی بےزتی کی سو پچانوے بی لگتی ہے دی سزا امر قید ونڈ دی مین او برابری پچھلی اس دی مین ہال تک سمجھ نہیں آئی ونڈ کیوں ہے ورنہ اسلام قران دی بے کرے تے سزا قتل رسول دی بے کرے سزا قتلے خدا دی بے عزتی کرے سزا قتل سوا لاکھ نبیاں وچوں کسے دی بے عزتی کرے سزا قتل تھے دے کم ایویں برابر رکھیا ہویا سزا دے وچ کم برابر رکھیا ہویا ہے جی لیکن اس وانڈ دی مینوں حال تک نہیں سمجھ لگ سکی بھئی تھے عمر قید قران دی بے دے عمر قید تے عمر قید دا مطلب تانوں پتہ ہی سال کیونکہ رات دن وکھرے شمار ہوندے نے 12 سال دے اندر 10 سال دے اندر بندہ باہر آ جاندا ہے قران دی بے عزتی توجہ ذرا او ایتھے عمر قید ہے اوتھے 10 سال پچھے ہندوؤں دے مذہب کسی دے مذہب سارے کسی دی بے عزتی کیا کرو تے اوتھے آ جاندی ہے 10 سال ایتھے قران دی بے عزتی کرو تے یہ آ ہے عمر قید عمر قید کیوں ہے اے پھر تُسی آپ بعد ہے رہ جے اس تو بعد حضور دیواری آ جاندی ہے دو سو پچانوے سی اے دے اندر سزائے موتے پھر آ جاندی ہے جناب جی اس تو اگے دو سو اٹھانوے اے یہ کیا صحابہ بےزتی آل بہت کی بےزتی اگر کرد ہے کوئی تو صحابہ کی بےزتی آل بےتی اگر کوئی کرتا ہے وہ سال سزا ہے تین سال سزا ہے ہندو مذہب کی کرے 10 سال سزا ہے نبی دے صحابہ بےزتی کرے میرے خیال دے یہ سنیا دے مذہب کی بےزتی تو نہیں نا اگر کوئی اہل بید کی بےزتی کرے تو سنیا دے مذہب کی مسلمان کے مذہب کی بےزتی نہیں ہاں جی اتے تین سال سزا ہے اتے ہندو مذہب کی تو سکھان مدد بھی کرے دس سال سزا آئے آپ ہی تصویر ویکلے جائے جی اتنے حال کیے. آ جان خدا دی گل کیلی؟ جی جہاں سب تے کے سارا پاکستان چیز کی عزت میں دسن دس لگیا دس دیا جو کچھ ہے میرے ہاتھ تازی رات پاکستان مجموع ہے جی قانون اس تو بار کوئی بھی نہیں اس جو کچھ لکھے ہے کوئی مائی دال کوئی اس قانون جاننے والا وہ دی کی دی سزا نہیں وا سکتا زندہ مثال دیا میرے کو ایک ایف آئی آر ہے ایف آئی آر ضلع گجرات جلال پور جٹا اللہ برو کبیرا تاریخ تھے اتی تاریخ اٹھارہ اٹھ دو ہزار اٹھارہ ایف آئی آر کٹی محمد گلزار بیگ ایس آئی اٹارہ اٹھ دو ہزار یہ واقعہ کی پیش آیا سی جلال پور جٹان دی سبزی منڈی ایک بندے نے ایک بندے نے جا نام سی اور خب اللہ میر پھڑیا ہاں اے نہیں یہ دو بندے آپس ایک اور زلفکار ارف بلّا اور کدیل ولد رشید قدیر ولد رشید یہ آپس کسی وجہ نالی ندی تکرار ہو گئی کوئی آدمی سودا سلف خرید کر رہا تھا اس نے کہا کہ کوئی خدا کا خوف کرو جس پر قدیر والد رشید یہ غصہ کھا کے بولیا اور پڑھن لگا اور اللہ تعالی کا نام لے کر اللہ تعالی کا نام لے کر انتہائی گلیز گالیاں اللہ تعالی, تعالی کا نام لے کے رب قدیاں قد غلیز گالاں کٹیاں رب نو نلیر گالاں کھڑی یہ جیڑی تفا لگی ہے نا وہ دو سو اٹھانوے لگی ہے دو سو اٹھانوے تر سال سزا والی جیڑی صحابہ نو گالا کھڈتی ہے اور اہل نو ویت نالا کھڑے لگتی تر سال سزا گل میری سمجھ آ جائے ہوں آپ ہی اندازہ لگاؤ کیوں دفع اے لائی گئی کیوں لائی گئی کہ تے دفاع ہے نہیں سی اللہ واسطے تے کوئی ہی نہیں سی. کوئی سزا ہی نہیں میں چیلنج کر کے بیٹھا کوئی سزا نہیں رب عصر. رب دے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے رابد واسطے کوئی سزار جو مرضی خدا کوئی گاناں کٹے قانون ہی نہیں بنیا کے دے واسطے لا الہ الا جو دے واسطے بنیا ہے جو مرضی آگا ہو دے واسطے کنون ہون کیوں کہ ت... کوئی سدفہ لبی نہ تو او نہ پھر دو سو اٹھانوے تین سو لہ دے ہون میں پوچھنا سچی درسی آجید جی کوئی آخ اللہ دی عزت صدیق اکبر دے برابر ہے ابو بکر برابر ہے عمر دے برابر ہے اسمان درابر ہے علی دے ہے کسی حسابی برابر ہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے وہ گستاخ ہے یا نہیں بولو بولو ذرا جا چپا ہے چپکا کا جو چپ ہے کا چپ کری اپنے جلسے جلسہ دیا چپ کرو نہ کسی سے جلسے جانے نہ جلسے کوئی آئے میری میری گل سمجھو اپنے دوستوں سمجھا رہے پھر سمجھو اگر کوئی بندہ اللہ پاک دی قدر عزت مخلوق برابر صحابہ برابر بنا کی بنے گا وہ گاخ گا کہ نہیں اگر کوئی نبی پاک تو عزت گھٹاوے ہوں نبی دی توجہ نبی پاک دی بے عزتی کرن دے کرنے سزا کنی ہے موت بھولو حضور دی بیجتی کرن دو تے سزا کینئی ہے کینئی سزا ہے حضور دی بیجتی کرن دو تے دے سزا ہوئے موت تے اللہ نو گانا کرن دو تے سزا ہوئے ترائے سال موت نہ ہوئے تو انہی دا مطلب کی نکلیا خدا, تو خدا نو نبی تو گھٹایا گیا تے خدا نو نبی تو گھٹا خود گستاخی دے کفر تے فیر صحابہ تے تہلے بین برابر بنایا گیا مخلوق جو چھے درابر بناؤ تا بھی رب دی گستاخی تے جے گھٹا ہو تے جے جی گٹاؤ تو ہوں رب دی گستاخی جڑی ہے وہ تے قانون شامل ہوئی کھڑی بول دے نہیں جی وہ <سلام> قانون چاخل ہو گئی ہے کہ وہ کسی نے قدر والا سمجھا ہی نہیں وہ جار جی عزت لبدیاں لب نے انسے اج تک ستر سال ایک عزت والا سمجھا ہی نہیں تو میری گل نہیں سمجھے تم ہوئے ہو دسو سڈیاں نماز کسی کرنے کلما کڑھنے جدو خالق دی عزت وہ مخلوق دے برابر ہی نہیں رہی بول بولے نہیں جی ستر سال دے اندر کسے اس دا نام لیا یہ تقریر میرے تو سنی سنیجے یا کسے اور تو بھی سنی کسی ہوسنا بریلویا دی وجہ دو سو پچانوے سی بن گئی ہونی شیا سپاہی سابا دی وجہ آکو دو سو اٹھانوے یہ بن گئی ہونی قرآن کی بن گئی مشترکہ ہونے کی وجہ خدا کسی دا بھی نہیں سی؟ رب کسی دا نہیں سا کسی نام ہی نہیں لیا تو بولتے ہو کہ نہیں اللہ اللہ, اللہ، ایک زندہ مثال دھی دن. تو لتیفے دی گل سناوا یہ رائے احمد خان کرل کا علاقہ ہے رائے احمد خان کرل بڑا آدھنے شہد جگری والا بندہ سی جنہیں انگریز دا سر لایا سی جان جی کی اولاد رائے مجتبہ میری او گل, گل سنائی بھی سڈا وڈیرا جڑا سنا اس کو اگریز آیا گھوڑا منگنا انہوں نے آخر میں تین نی دیا گھوڑے کا کور ان میں تین مرا دیا گا انہیں آخیا وہ تو جدو مرا گا تلوار چوکی سر وڑ کے لئے سڈے علاقے بہ کے سانو مارن کی دمکی دینا میں گل <سؤال> سنی میں آخیا <سؤال> بھائی یار جی دار بندہ سی غیرت زمیر والا بندہ سی میں ذکر کر جو ہے وہ ہوں میرے کو تو وزیر داخلہ بھی رہو دور زرداری دورچ پی پی دی طرفوں، تے جی انہوں نے مجھے دسیا پھر میں اگے کیونکہ سارے کول جا مل سا اپنا فرض تے ادا کرنا ہوں دا ہے، پاوے وزیر داخلہ تو اتنے بھی گوا بیٹھے او فرض میں ادا کر کردیا ہوا میں یہ گل چھیڑ لئی گل میں کسم ذات بھی کر کے حقہ بکا رہ گیا وہ سگو وعدہ کیا جی ہون میں اسمبلی اچ گیا میں قانون بنوا کے آواں گا میں اکھیا میں انہوں نے میں کیا اسمبلی اللہ کی عزت دے قانون بنوا میں میں تو نہیں آخا گا اتے اللہ کی عزت نہیں بن سکتی اتے اللہ کی عزت نہیں بن سکتی ستر سال ان میں جی گل کی میں کہو بنواؤ گے یہ دسو بھی ستر سال اللہ دی عزت, عزت بےزتی دا خیال نہیں آیا یہ پچھلے کفارا کنسی تو ہوں یا دس یہ جڑا ستر سال اللہ سونے کی بےزتی دا گزرا پیا صرف اس اونج تگریزی نظام ہی اللہ کی بےزتی ہے کیونکہ اللہ دی عزت ہے ہوئی کہ جی میں خالق اللہ ہے نظام بھی اللہ, دا ہوئے دے اللہ دے نظام دے مقابلے دنیا کے نظام دا ہوئے دے خود بے عزتی ہے لیکن چلو اسی حوالے سے فقط بات کر لیں تو بتاؤ ستر سال کا کفارہ کون دے گا وہ پھر چپ کر گئے توجہ فرمائی نہیں در ایک سجنا ہائے میرے خدا وا اگر چھ بوت ہیں جماعت کی آس تینوں میں اگر چھ بوت ہیں جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ کلندر اقبال فرما اج دیا جماعتیں جنہ بن پور ستر سال کسیان توجہ نہیں ہوئی کسی رب دا دھیان ہی کوئی نہیں کوئی ولی بنیا کوئی مجدد بنیا کوئی ولی بنیا پھر, دا پھر, دا کوئی ولی پھر دا کوئی اسلام والا کوئی نبی والا وہ جنوب رب دا خیال نہیں آیا رب کی عزت خیال نہیں آیا بلی کبھی ہو سکتا کو سال جنن واللہ دی دل خیال نہیں آیا مسلمان نہیں ہو سکتا. مومن کا ایمان تو شروع ہی اللہ دی عزت ہے لا الہ الا اللہ پہلے وے محمد رسول اللہ لانسی کا لانسی دلہ خیال نہیں آیا ستر سال اللہ کی خیال نہیں آیا جی چیز چشتی نے تھا تھا سے تقریرا کر کے خیال کی واج ہے لانسیا گھڑ بھی نہیں آیا حضرت صاحب آئے انہیں آن کے پہلو اللہ دے نام دی عزت ہی سکھائی اپنا گھر نہیں بنایا جگہ جگہ پہ قرآن محل بنا اس مالک نے بعد چن دا گھر بنا اس فقیر نے پہلو اللہ دے قرآن دا گھر بنا ستر سال نو رب دا دی عزت کا خیال نہیں آیا حضرت صاحب کی برکت سوبت نال چیز نو اللہ دی عزت کا خیال آیا یار کیسا عجیب قانون نیلام جہان ہے جیدے خدا نالا کٹن سزا خلانت عجیب ہی گل ہے اسلام کلما کلمہ دی بنیاد ہوے جی کلما بنیاد ہوے وہ بنیاد دے اندر عزت خدا دی داخل نہیں مڑ کلمہ کی پڑھیا کسے مردود نے مڑیا کسی پیر کا پڑیا جو پڑی جائے اصا تو اللہ دا کلمہ پڑا ہے پہلو عزت رب بھی رکھنے پھر محمد بھی رکھنے پھر محمد کے قرآن پیر بھی رکھنے جبوت جماعت کی اگرچ جمع کوئی رسول کوئی رسول اٹھے کوئی رسول پہ اٹھتا کوئی ساب پہ اٹھتا کوئی آہل بیت پہ اٹھتا وہ بے شرموٹوپ مرو رب کا نا کوئی معلوم وہ اپنے ڈرامے رچا ہی کسان کی متلو پہ جن جتوں لبی ہے پہلے وہ خیال کرتے آئیے سمجھ کے نہیں آئی سچی دسیا جائے سجیاب تیشان اللہ د ملیاں کا دہ اس سورت نو اس صورت ن شان آ جس شان تو جس کے دل میں اللہ کی قدر نہ ہو یہ چی کوئی بھی ہو سیاسی ہو غیر سیاسی ہو کسی بھی جماعت پارٹی کا جس کے دل میں خدا کی عزت نہیں خدا کی غیرت نہیں اس کا جنازہ یہ چی نہیں پڑھ سکتا میں سنو, سنو, سنو پھر سنو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اللہ کی عزت کتنا اللہ کا ادب کتنا پھر دیکھتے ہیں رسول اللہ کی عزت کتنی ہے پھر دیکھتے ہیں نبیوں کی کتنی ہے پھر دیکھتے ہیں فرشتوں کی کتنی ہے پھر دیکھتے ہیں صحابہ کی کتنی ہے پھر دیکھتے ہیں آہل بیت کی کتنی ہے ہاں جی نبی کے دیکھنے ساریا پور دیکھنے دی مخالفت کتنی اسلے سارے پیمانیاں سے پورا اترتا ہے پھر اللہ دے فضل وہ جنازے اگلے اگلے دکھلونے اگلے ہونے جی بدھو نہیں نبی دا دین سمجھا کے جگ ن بھی سمجھ کے بیٹھے ہاں دسو مسلمانوں جیڑی ترتیب میں دس رہا جو بیان کر رہا ہے حق ہکے یا نہ حق نہک کسی کا جنازہ ہم کسی کا جنازہ نہیں روک سکتے ہاں جی جو مرضی کسی کا جنازہ کوئی پڑے نا لیکن ہمیں مجبور نہیں کر سکتا ہم کسی کے وسطے نہیں بیٹھتے کانو خبردار کوئی اپنے الگ کرے لاجواب دین ہمارے پاس ہے ہر کسی کا جواب ہمارے پاس ہے ہمارا جواب کسی کے پاس میں دسو مینو اپنے منہ نہ دسو مینو اپنے منہ نام علی دی عزت زیادہ یا خدا دی علی پاک عزت زیادہ ہے یا رسول پاک اونچی دسو میں صابہ والے پاس ادھر موازنے تقابل بولتنا کر میں یہ پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ مولا علی کی عزت زیادہ ہے یا رسول خدا کی رسول خدا کی عزت زیادہ ہے یا اللہ کی اللہ جا تو گھٹ دسے آخ اللہ جہوز باللہ بی خاتون جنت دے بوے پہ نال جھاڑو پھر میں دے واسطے میں ادھر آخے اللہ نو علی بنایا بس سچی دسا جو علی نو اللہ بنایا یا اللہ نو علی بنایا اللہ ہر خالق یا شاید جڑا یہ آخے علی نے اللہ وتاب اتاری قرآن بھی نے اتاریا نبوت بھی یہ دی سارا کچھ انہیں اس کس درجے دی اللہ کی پیش کی شلپ آم چڑے پھر آم شیعان دے کلپ چڑھے تو کہہ رہے ہیں علی اللہ کا خالق ہے علی اللہ کا رازک ہے علی اللہ کا مالک ہے علی اللہ کا فلان ہے علی نے خدا کو بنایا علی اللہ کو علی نے نبی علی, علی نے قرآن اتارا علی نے فلان کیا علی نے فلان کیا آم چڑے میں شیعہ مذہب میں معصومیت کی کہانی بیان بھی پیش بھی کلپ بھی چڑھائے جنہیں کا اپنی توفیق سی ہے لیکن کیونکہ قانون پاکستان میں تو اللہ کا نام بھی نہیں نا؟ ہی نہیں ہے وہ تو کسی خاتے چ نہیں نہیں تو یہ چڑھ رہے ہیں چل رہے ہیں مجالے جی حکومت پھڑ کے انہوں نے بھی کچھ آخیا ہو بلکہ جسے کو جسے کوئی پرچا کرا گیا تو انہوں نے آگے پیچھا ہو جائے بہانے ہزار لا کے اللہ کر نام ہوگا در ویخ قسم ذات بھی کر گیا ہوں ساری مشترکہ گل ہے اگلی جڑی کلا لگا بھی پاکستان اللہ کی دس روپئے ڈگے ہو سچی بلکہ وہ گل مشہور ہے سڈا تو کام سیسی سی مراسی گل مشہور ہے وہ کسی گل کرنے ضروری نہیں ایک, ایک بندہ ای کو پکھا سی. او دی ماں ڈگ پی راج کسے آکھیا تری ماں ڈگ پی رج انہیں آکھیا کو راج ہونا دا دے ٹکی ہونی ہے میری ماں ای ڈگتی جا کے دیکھا اگوں پی سن دس روپئے ہوں نے سوچا بھی جی چوکنی ان چوکنیا چلو ڈگ کے ہی چک لیں ڈگ کے بھی رب دے تجوی چک لیں یار ڈگ کے بھی چک لیں لیکن سچی دسا پول کے اللہ رسول دام تھلے پائے ہوں نے وہ چکے نے بول رہے نہیں ایتھے اے ہو جائل رہبرت لیڈر ہیں سوڑا اے تھے اے ہو جائل لیڈر ہیں تیش باب بنے نے قوم دے قائد بنے نے کسے دی ٹوپی 10 لاکھ دی بھی کی کسے دی جتی 10 لاکھ دی بھی کی کسے دا ڈنڈا تے ہاکی جڑیوں بھی لکھ دے ساٹھ لاکھ دی بھی لیکن اللہ دے نام آستے ایک رفیہ ہی کو بہت اچھا بہت اچھا میں نا میں اپنے سنگیا نو ڈکیا آخیا میں گل سنو جا سڈے مسلک سڈے مذہب پورا ہوئے اس کا جنازہ پڑھنا دوسرے جنازے گیا تو میں بڑی بدتمیزی بڑی گالاں میں دل پیش کی پرسوں میں ریکارڈ کرایا کہ ہم جنازے میں شریک کیوں نہ ہوئے پہلو ترنے دے ساٹھے دے من سمجھ لگ دی پہلا پہلے یار میں بلاؤ پتا کسر نی کہو میں کس نی دے کہ نی میرا جنازہ پڑھیا جی قسم خدا دی کر کے ہیں رب نظور ایک مسلمان بھی کھلو رہا دے ساٹھا جنازہ کافی ہے جدا خدا رب داخل ہو جا ٹولا میرے جنازے چو میرا جنازہ خراب ہو جانا میں کد واسطے آن دیا پر میں کو پکارا تھا میرا جنازہ پڑے کوئی <durable on league> <adaptive noise> میرا جنازہ وہی شخص پڑے جو سب سے زیادہ عزت اللہ کی سمجھتا ہو پھر رسول اللہ کی مانتا ہو پھر نبیوں کی مانتا ہو پھر تیر کی مانتا ہو پھر فرشتوں کی مانتا ہو پھر صحابہ کی مانتا ہو اہل بیت کی مانتا ہو اولیاء اللہ کی مانتا ہو پھر خیرت والے مسلمانوں کی مانتا ہو یہ ہو جائے ایک بندہ بھی میرے جنازے کھلو جاوے میرا جنازہ بخشیا جا گیا ذرا بولو صحیح او, او میرا موضوع اردو چاہیے دھرنے دی دعوت دیتی سی تو میں نے راول پنڈی میں موضوع لگایا ہم پھرنے میں شریک کیوں نہیں ہوئے اب مجھے مجبور کرنے کی کوشش کی گئی اور مجھے جو میری آزادی آزادی کی آئین جو مجھے دیتا ہے یا آئین جو مجھے آزادی دیتا ہے اس کو چھیننے کی کوشش کی گئی اور جو مجھے شری حق ہے اس کو چھیننے کی کوشش کی گئی تو ناشید نے پورا موضوع پیش کر دیا ڈیڑھ گھنٹے میں دلائل پیش کیے ہم جنازے میں شریف کیوں نہ ہوئے مجھے بتانے کا مقصد یہ ہے خبردار آج کے بعد کوئی ہمیں اپنا غلام بنانے کی کوشش نہ کرے ہم تو دنیا کی حکومتوں کے غلام نہیں بن سکتے کوئی اور کیا بنا سکتا ہے سمجھ رہی ہو ہمارے میرا میرا میری ساڈے مطلب سڈے جی اصل جو فکر اسلام کی پیش کی تھی وہ نام لین اگر سڈے خلاف چلے گا میرے والا میں پوچھے بنا گیا اس کتے کسی ایسے کنجر آدمی سے میرا کوئی واسطہ نہیں جو ہمارا بتایا ہوا تین اپنے پاؤں میں رکھ دیتا ہے ہم نے مزاج سمجھا آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! اللہ کے نام کی عزت کے لیے ہمارے بزرگوں نے پانچ سو قرآن محل شریف س لاکھ کا تیس تیس لاکھ کا وہ بھی کوئی آپ پیسے نہیں دیتے دے تے ورگے دین سمجھایا ہے فکیرانجھایا کسے بیچارے اپنی مجھ ویچیے کسی گا ویچیے کسے دھوتی ویچیے کسی ڈوما ویچیا بیچ واچ کے آپ اپنے علاقے پران محل تعمیر کرتا گیا اللہ کے فضل نال کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر سکتا سان کسی ایجنسی تو کوئی امداد ایک دی, مل دی, ہو دی ہم کسی کے ریزہ خار نہیں ایجنسیاں نہ چیز کے پیروں میں رل دیا پاک محمد اربی ال نظر رکھیے یارسلا ہو کے کیوں خیر مکان در دردار یارس اللہ نال کوئی احتجاج نہیں جلال پورا گالا نکلیں خبر پہنچی ہے اور میں کیتا ہے کیا کسی خبر نہیں ہوئی یہ مطلب ہے دی کی پوجا ہے حق کی پوجا نہیں اصا حق کی کرنے ہے بولو ہماری یہ ترتیب ہے پاکستان دن ہمیں میں ویخیا قسم ذات بھی کر کے آنا کئی آسانیا ہے پام نہیں ہے آستانے جی اتار کے نگے پیری ترے گو لگ جائے چڑ لگے پاون. گوبر لگے پیر دے نے. تے شرم ہوں دی سامنے اللہ رسول کا نام پیا ہوں لنگ جاتے ہیں لاکھ لان بے گی پیر کی مٹی کی عزت جا لے کے جے دے نال محمد دے شان ہے جے دے نال علی دے شان ہے جے دے ناشان نال ولی دے ہے اس دے نام رول دے پھر دے نودہ کوئی خیال کوئی نہیں کی شرک ہے ہوئے اور شرک کیلوں کہیں دے دس ہوگے سے شرک کیلہ نہ آئے ہوئے رب تو ہی بداؤ والی گل ہے جا رب کا برابر کسی ننے بندہ مشرک بنتا ہے جڑا رب کو ہی بھائی کھڑا ہے میری گل نہیں سمجھے بس یہی میرا مقصد تھا بیان کہ تمہارے تمہارے پاکستان میں میرا موضوع ضرور سنیا جی ہم جنازم شریف کیوں ہی کل چڑھ جانا جا یا اج چڑھ گئے ہوں شاء اللہ چڑھ جاؤں نیٹ پہ چڑھ گیا وہ ضرور سنیا جی باقی میں اپنی توفیق اور وساط کے مطابق اپنے خالق کچھ پہچان اور قدر کرا سی وہ نا چیز نکرا نہیں ہوئی باقی انشاءاللہ یار زندہ سوبت باقی اے کتاب جن لینی ہوگی پیتی مزید والی وہ اتوں آن کے محمد علی صاحب تو ڈھائی سو کی حاصل کرو